تو وس مالا سید رسل اللہ وسل تو سید رسل بخا محمد المصطفى وعلى ال ا وعلى ال ا لى واصحابه, وأصحابه والصفا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 من سبل ربی لب لو بنی اشکرو ام اکور من شکر فشکر لین سے سبحان اللہ آ منت بلا سدا ہو سدر بجل کری مل می ن ہن کت ہو آ منو سلو ال سل وسلموا م سلام والا سید یا رسول اللہ والا علاب قیا سید حبی بل اسلام السلام سلام یا سیدی یا خاتم تمنبی محفل <قصح Impfler> ٹھیکار محمد سلیم صاحب <niin>؟ مہمان نے گرامی آئی مختب شامین السلام علیکم ہم لمبیا لہ تحیت و سنا تو بعد آج رانا فریاد ہے اس آج مطلق دی بارگاہے کا جلہ متلک جلا جلالہ اندر نا چیز نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی ہر شر کامل نجات بخش اور کلمہ حق مائے حق توفیق عطا فرماوے یہ سالانہ میں بلو جنہ اس کا اہتمام فرمایا ہے اللہ تعالی تعالیٰ اندر دارائن بخشے اور کامل ہدایت تا فرماو دوستان گرامی جناب دے سامنے جس موضوع سے میں کلام گا اللہ کرالی توفیق نہ اس عنوان ہے ہم ناشکر کیوں ہوئے میں اس موضوع اسی ربیع البل شریف کے کشمیر دو جگہ سے بیان کیتا ہے اج تیسری تھان سے بالکل نو موضوع بالکل نوا تسائ ساری زندگی کسی پاسوں نہیں سنیا ہونا کیا دنب آباد. دنب آباد. دنب آباد. تو گور سماعت فرمایا جائے انمول خزانہ حاصل کر کے جاؤ اللہ تعالی نے توفیق جب محفل ختم کر گے تھا دل فیصلہ کرے گا کہ ساڈے آنے کا مل کیا ہی بات ہے انشاءاللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ موضوع عنوان پھر بیان کر دینا کہ ہم ناشکر کیوں ہوئے ہم سید الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ تعالی ساریا نعمتوں تو اعلی ترین نعمت نے کیونکہ جو کچھ تعنات ہے آپ توسل وہ نعمت اس ماں ہے تو ہوتھی نعمت نے سونے رب دیا جنگ سوالے سوال ہے نعمت دے باوجود اصکرے کم بنے ہیں سمجھن تو پہلا میں جناب سامنے پہل شکر دی شریح حقیقت بیان کرانگا بھی شکر آخ درا زوک سبہان ازیزم شکر دا نبی پاک دی شریعت مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو نعمت نے کائنات عطا فرمائی جی اس کی نعمت نو ان دی مرضی کے مطابق لاؤنا یہ شک رکھا جائے جتھے وہ پسند کرے اتے ہی انہوں استعمال کرنا اس شریعت نبی دے اندر شک رکھا جائے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 کہ اگر کوئی بندہ کسی شلوار دقص کی ہے بھائی تڑ پاؤنی اگر او بندہ شلوار نرت بے قدری کیتی کی نہ کیتی بالکل جہا دون والا وہ بھی چڑ جائے گا انہیں آخنا وہ ہو بیٹھا ہوں. اللہ یار رات اس طرح کوئی کسی پگ دوں تھے بن لوگ تو کوئی جی دے ان کنا بن لے بھی. ایمانسو ان کوئی بےقدرا ہونا وہ شکر آخو گے ان کا مطلب یہ نکلا بھی شکر تا ہوں شکر کا من ہے قدردانی شکر تو ہوئے گا کہ جو من نے انعام والے نے نعمت دالے نے جو نعمت بخشیے اس نوائل اس دی مرضی دے مطابق استعمال کیتا جائے سبحان اللہ یہ ہے شکر ان دے واسطے کچھ جی شرطان نے فر کہ جیڑا نعمت دا ان دی نا نا کی نہ فرمانی نہ کیتی جائے نمبر ایک نمبر دو جس نعمت دیتی ہے ان دشمنوں یاری نہ لگ جائیں کیا ہی بات ہے تسان آپ تو چان اندازہ لاؤ تسان جنو کچھ دو تو اگوں اگلے دن تے دشمنوں کلوتا ہوگی دے سیاں تک سڑ جنا سچی گل ہے کن سڑ جانا یہ مطلب یہ نکلیا ان دشمنوں یاری نہ ہو سجنا بگاڑ نہ ہوسری شرط نے جی انہیں سجنا بگاڑی کھڑا بھی انہیں سڑ جا قدر نہیں پچھاانی اس نے پھر وہ شکر نہیں ہوئے تو عزیزم مولا کائنات ہر نعمت دل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 پل تمید بہ کے نارا مارنا توجہ بولو سبحان اللہ نلہ یہ سونے رب نے انسان ایس جسم <جن> بڑی نعمت رکھیاں نے کچھ جس جسم چسیاں نے جنہوں اللہ تعالی پابندی لائی ہے کہ اے میری مرضی دے مطابق لائیاں جان صدقے سبحان اللہ جب مولا کی مرضی دے مطابق نعمت استعمال کی جاوے تو انہوں کا ہند ان شکر جب شکر ہوں تو اللہ تعالی نے نعمت دوتے شکرانے ادا کرنے سورت چ نعمت دے اضافے دا وعدہ فرمایا سبحان اللہ صدقے چشتی صاحب عمر دراز مولا تالا نے قسم کھا کے وعدہ فرمایا نعمت دے اضافے دا فرما دا والا ان شکر تم لزی دن سبحان اللہ ذرا جیندیا بولو سبحان, سبحان اللہ, اللہ. ہے اگر تسا شکر کرو گے دنا گم میں بڑھا دا ہوں سمجھا جی مولا سونے نے اک فرمائی اس اکھتا شکرے دکر ہے اتے لایا جائے جتھے مولا پسند فرماوے بیٹا مہربانی کر کے گے لگے نارے نہیں لانے مہربانی نکلتا ہوں سبحان اللہ ہاں توجہ اے ہے ہاتھ حد چہ کے جی جی ہاں نہ بھی میں ایک گل کراؤں دو نعر علیم اے اک سونے رب فرمائی سبحان اللہ پابندی بھی لائی کیا بات ہے بے شک ہوں شکر ہے کہ جی رب وحدہ حلا شریق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 تو کنڈ پچھو نہیں سی ویک جب شکر ادا ہو مولا مولا سالت جشن عید ملاد الن مجاہد اسلام علامہ فضل احمد چشتی صاحب روکنا بولو سبحان اللہ شادی فرما والی شکر دم لازی دن گم شکر کرنا تا کم ہی رب قسم کھا کے فرما نعمت اضافہ کرنا میں مولا کا میرا ربی واڈا فرمایا جدو مومن اپنی اک تائد لا مولا کی مرضی مطابق کھول دکھ نال قرآن کا دیدار کردھ والن کر دے جائز دنیاوی کم تیل دے رب دے پیاریاں ਦੀ دی کر دے قرآن جناب کابت اللہ کی جہارت کردا دربار کچنا وے سبحان اپنے جیل مومن ویخ دے جے اپنی اک دے پابندی لا بہلا شری کالا اک چینی لافا فرما فکیرا جہاں تین نہیں اللہ جمان کا خرد ل اللہ حکمت سالی فرما نہیں میں رب کی ساری خدائی جی دے جاتے دے خدا جے وقوفا نے وانگو کھلا چرخ ویخ نظر نہیں آنڈ پیچھوں نہیں ویکھ سکدے دور نہیں ویکھ سکدے غائب نہیں ویکھ سکدے ہوں وہ اپنے آپ اس نو نوس کر لین جیڑی اکھ نے مولا دا شکر ادا کیتا پاگل کوئی نی ہو بے وقوفا ضرور اک نے چک جیسی مولا کے پیچھے چلنے جیسی نہیں بڑا فرق خدا دی کر کے جا رب واہ شریق مولا سونی نے اس اک والی نعمت دساب لینا جی قرآن پڑی ادو مین اب سارے لا مزہ نہیں آیا جی دیا لا سبحان اللہ رب فرما اپنی اکا نو مردو مردو اپنی اکھا نب رب لائی رب پسند کرتا سارے ہوں اور اپنی نظر نو جھکا کے رکھن خدا دے بندے جب اللہ کے فکیرو گے اس نظر کے دا کا شکراندال فرماؤں لے رب سونا اس نعمت کہہو جی تا فرما ساری خدا نو ویخ دے تیرے دل دل سارے حالات نیک رہنے سبحان اللہ سبحان اللہ راجی دیا بول سبحال لا سبح لا کیونکہ دل یاد لئی بنایا وے تاریف لئی زبان سبحان اللہ دل یاد لئی بنایا وے تاریف لئی اخیاں بنایا سونے دے دیدار واسطے پے اخیاں سونے دے دیدار واسطے اس اکھ والی نعمت دکرانہ جہ ہوا فی ایس زبان والی نعمت دا شکرانہ دا ہو سونا انج طاقت فرما پھر ممبل کھلو کے اندر عمر بن خطاب آواز دے نم شہر ایک ہزار میل پور تو سنا چھڑ دا دے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ تو سوچئے یار میری آواز اس کندھ تو آگاہ نہیں جی تو ہزار میل دور پیا ہے چلے آ اور زبان نوی بھی قید رکھا کیا ہی بات ہے سبحان دا شکر ادا ہے جتھے مولا چاہے فاروق آزم اوتے کھولو نہیں فرمائی کی جائز نہ جڑے پاسے منہ مارنا ہو مائک جانور جب قدر رکھیا جاوے تو شکر ادا ہوں تو شکر کے اتر زبان دزافے کافا ایسا ہوا کہ قوت نور خدا والی کہ بولو فکیرہ ہوں جیت بیٹھا ہوئے گا جب میں گاشتری اتھو ہی پہچا چڈا گیا بولو چاہوان حضرت سا گو سے انہوں رسالا الہامی اندر لکھا وے میرا پا گوش فرما مین رب العالمی فرمایا یا فل آزم سبحان اللہ او غوث گوسلازم میں عرض کی جی رب غوث فرمایا جان نے فکیر کنو غوث پاک دار سال الاحام یا نہ دے دور سیدی بندہ نواز گوشو دراز کی شرح موجود آپ فرما نے نو رب نے فرمایا گوس آزم میں آخر جی ربے فرمایا جان واکھ دے آخ میں عرض کی تی مولا تو ہی بہتر جان رب نے فرمایا فکیر آخیا جی اراد لولا لہو کن سبحان اللہ جدو ارادہ کرے کسی شین واکھن دا کن بن جا بن ارادے دے مالک ہوئے۔ فرمایا فکیر بن گئی جی اس طوجو فرمائی جی نعمت دا شکر ادا فرما نا جائز شہلو نہ سکے کسی غیر عورت کی خوشبو بھی نہ آن دے اس رب ان چمکاندائی انج ن ترقی فرمان فرما انجافا اٹال فرمان دے سینکڑے میل دور بیٹھا اپنے یار کی خوشبو ہوئے سبحان اللہ چلا حضرت سیدنا یعقوب علیہ السلام سبحان اللہ حاقل سلام میں یوسف بھی خوشبو پیاپانا وا اے اسے شکر مبارک دا نتیجہ سی خدا دے دل سد کے جا میرے پاک نبی کرن پاسے رخ فرما کے و رحمان و فرما دل سا مینو ادھر رہمان دی خوشبو ہے بات توجہ نہیں فرمائی آگاہ سبحان اللہ <San> بارے نبی پاک سما سنمان سن حضرت میاں سیب لمبیا موجدہ سیار مبارک سی میں حضور دی گلام گل سنا وا سب اللہ۔ سناوا شر ربانی شیر خدا دا پسدا جاواں سرکور دے مرشد پاک میاں امیر علی صاحب کوٹلا شریف والے جناب میاں صاحب گھر مبارک دے نیڑ آنا ہالے میاں صاحب جمے نہیں سن میاں شیر ربانی جمے نہیں سن آپ سرکار اتے آن کے گھر مبارک کے کھول کھلو گے اچی اچی جناب کھچ دے سن لمے لمے سالیں لیں سن لوگ پوچھنا ہزور کی دے فرمایا اتو مین رب دے ولی بھی خوشبو ہوئی اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت جشن عید ملاد النبی برہان اہل سنت علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی شہنشاہ شاہ خطابت علامہ فضل احمد صاحب چشتی اگر میری میر ارد چمنو تو میرا ننا مارو تو رب رسول دی ماری لکھو سبحان اللہ گلیا سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ. فرمانا دور خیر فرمانا بیلیو وہ سانو رب دے پیارے دی خوشبو پہ سبحان اللہ اے او کی تینو تین تے خوشبو نہیں کسے جمع والے دی توجو نہیں جب بھائی نو نہیں آئی رب دا فقیر کیوں خوشبو پہ لینا اس نک والی نعمت دا بھی شکرانہ ادا کی تیٹا کیا ہی بات ہے چاہان اللہ سبحان اللہ توجہ لال توجہ نال سبحان اللہ سبحان اللہ ایک دار صاحب استعمال نہ کرے جن دے شراب ہوں الکول ہوں پلیت نہ مراد روک نہ بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. محفل پلیتی بولو دے سبحان جا اللہ. سبحان اللہ. اے رب ہاتھ والی نعمت دیتی جی اللہ رب پسند کردے یہ جائید کم کریں جی حرام نت نہ کسے کسی ناجائد نت نہ عزت نہ چیڑی ہوں جدو اللہ دا فقیر اس ہاتھ والی نعمت قید لا شکر ادا فرما رب ای ترقی اطاف فرما ہے پھر بیٹھا جب مرضی ہو جدھر مرضی چاہے ہاتھ لمبا کر کے بے موسم پھل چا تا کرد سبحان اللہ بے لا قسم خدا والے پھار کے ساتھ چھوڑے پورے کر دا اے بات سونے طاقت محمد امر اچھی آئے ریوال وار لیا ہوا آپ شاہ صاحب نے پوچھا مولی جی ہے ہزور کرما والے میں اپنی حفاظت واسط رکھا ہوا دشمنی والا بندہ ما آپ سکار ڈنڈا پیا سی آپ نے فرمایا مولی جی انو چڈو کی کرنا جے آ ڈنڈا لو جی رکھ دوں گے دشمن اگے نہیں آ سکے گا سبحان اللہ نعمت اللہ سونے کی مرضی مطابق لایا جائے نہ کدیز جناب غیر نہ جائز کم و اٹھایا جائے صرف نبی شریت کے مطابق قدما نو اٹھایا جائے جی رب پسند کردے اٹھایا جائے پھر اس اندر ہی. ساری خدائی خدا قسم خدا دی کر کے نر سڑک کے جا جنہوں نے یہ سمجھ نہیں آئے ان رب سونے کے ولیاں دی شان سمجھ آ سکتی نہیں <تصفح> کی پتہ رب کی طاقت تا فرما کی بندے جا میرا منہ لے فرما دے ہدیس چاہیے قدم بن جاتا ہوں کیا نعمت جی. یہ بھی, بھی نعمت یہ جی. فضول نہ جی جاتی نہ ہو جدو اندی شکر ادا شکر ادا ہوں پھر رب انشان بخش دک پورا لشکاری رجا چڑھانا پابند کیسا ایک روٹی نرکت دیا گے توجہ سبحان اللہ سبحان اللہ تے فوجا بھی فوجا رجائی جا جی بندہ اپنی شرم کہا دی نعمت دیا قدر چا چ پچھانے مولا دی مرضی کے مطابق شریعت دی پابندی چا چکرے بند تین نسل جی دیاں جم جم دی گا جمیا جم دیا گا رول رکھی آئے گی سبحان اللہ سبحان اللہ بول اللہ اللہ کر پیر پاک سنی بیٹا خاجا معصوم جدو پیدا ہوئے خاجا معصوم سرکار جدو پیدا ہوئے مہینہ سی پتر چمکے ہی رولا رکھی آئے نائ تقدیر نارائ سالت شانے اولیم شہن شاہ خطابت علامہ فضل احمد چشتی صاحب آ کانوی سے رب دے دیتے ہیں جی. بولو چاہ خاص آزاد نے جنہ تے مولا پابندیاں لائی کیا ہی بات انسان دے آزادی خاطر شریعت آئی ہے توجہ نہیں فرمائی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 کیا ہی بات ہے؟ بول بول جیندیا بولے ہمن دستا جان دفدا ہو؟ ہو جا بول گیا کدھر سمجھنا آیا کنڈی ڈنڈا دوری ڈنڈا جا. دورے ڈنڈا کے کونڈے ڈنڈے درکار دے, دے نے جی عورت کوئی شہ کٹ ہے پئی تو مرد ن چاہی ان کی آواز نہ چھونی اللہ کون فرما امام غزالی رحمت اللہ میرا جی رات محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم امام غزالی کی روح مبارک پیش کی تھی کیا یہ حضرت کلیم نے فرمایا دسو امریکہ غزالی رنگا بھی کوئی ہے ایک گل دیوبندی بالبے اشرف علی تھان بھی لکھی جی امداد الشتاق امداد الشتاق بلا وہ امام غزالی رحمت اللہ ہے جنہوں کے بارے کلندر اقبال بولے صدقے اقبال فرماندہ رہ گئی رسوم ازاں روح بلالی نروی رہ گئی رسم از روح بلالی نہ نروی گیا تلکین غزالی ارے فلسفا رہ گیا گزالی سدگے چشمی صاحب صدقے کے دراز ہوں جدو مومن اپنے کن والی نعمت کا شکرانہ ادا کردے رب آ فکی رات ان سنیاں بھی سنا چھوڑا گا کیا بات توجہ فرمائی انسیاں پہنی چن گئی وہ گلا سنے گا جنو کوئی نہیں سن سکتا توجہ لڑا سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے لاؤ میرا بابا فرید فرما کیا بات ہے صدقے سنو جی سنو میرے بابا فرید سرکار دے ملفوظات راحت سکار ملفوزات راہ کلو میں سیاحت کردیا کر ہوں رب دی یاد کردیا کردیا ٹردیا ٹرد حضرت موسا کلیم دربار پہ پہنچا سبحان اللہ جد دربار پہ حاضری دتی تو میں سنیا جناب مورسا قلیم حالے تک بھی پا فرما سن ربے آر اے, اے میرے پرور دگارا مینو اپنا دیدار چکر آؤ حضرت مورسا کلیم قبر شریف حالے تک فرما رہے نے بابا فرید فرما نے میں اپنے کن سنیا ج آخ سلطان بہو زبان سمجھا سدگے سلطان لارے فی ن فرمند تن من یار او او او او شہر بنایا دل بچ محلہ سو کیتا میرا ہو یہی خوب تسلا سب کچھ منوارا پیار سنی دے جڑا ما ماں اللہ علاما مفتی محمد فضل احمد صاحب چشتی اہل سنت اللہ چشتی شہنشاہ شاہ شاوت علامہ مفتی فضل احمد صاحب چشتی توجہ نال بول سبحان اللہ سبھان لو سنیا سناواں گا اپنے کن ناف کر کے ویک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 ذرا جیندے بول سبحان, اللہ بول سبحان اللہ شکر مولا اے کہنا دا او دی مرزی دے مطابق ہر دیتی نمت عطلائی جاوے استعمال کیتی جاوے صدق جاوہ پھر شکر دا ہندہی اولاد دیتی جتھے چاوے او میں اس تے او میں انہوں لار جتھے مولا کے او تھے انہوں لار انہوں نبی دی شریعت دے خلاف نہ چلاویں پھر اولاد دا شکرانہ دا ہو جاندہی قسم خدا دی کر کے آنا ہاں جی رب وحدہ اولا شریک مولا سنے اے اپنیاں ن تلب فرمائے نے <سلام> فرمتا ہے شکر تم لذیب شکر اور بےخوش مولا کیفور رحیم دا اگلا بول وین کفر تم ادا بھی لدید مولات نے اس انداز گل نہیں کی جی شکر دھی فرمانا جی نہ شکری کرو گے تو بے شک میرا عذاب سخت اگر تصا نہ شکری کرو گے تو میرا عذاب سخت کی مطلب نعمت جڑی دے سکنا وا ہاں کھو بھی سکنا وا ہاں نہ نو دیندیاں دیر لگتی نہ نو لیندیا دیر لگتی ہے میں دین والا <سؤال> دین دیا بے بہا نیمتا فرما چھونا جے لین پیا جاواں پھر کئی ٹینڈو کٹ کے بار بٹھا دینا توجہ لکم پھر کے باہر بٹھا چاہیے جب فیر دے دے آئے رائے مال کدھر گیا ساڈا فلانا مال کدھر گیا خدا دے بندے اس واسطے جنو رب سونے سمجھتا فرمائی مولا دی ہر نعمت کی قدر دہی سبحان اللہ ذرا جیندیاں بول سبحان اللہ ہوں سنجری سن کرنا چاہنا سد کے بندہ شکر ربر ادا کر, ہے؟ کیس شکر کر ہے؟ دے مطابق نعمت استعمال کردہ جب بندے درد پہلو ایمان یہ ہوقدہ ہوئے،, ہوئے کہ جو کچھ پیا ملتا ہے یہ میرا کمال نہیں یہ صرف فضل ہے بے شک سبحان اللہ. تو نال بول اللہ بندے دا اندر کیدہ ایمان کہ جو بھی مینو پیا ملتا ہے رسک معاش زندگی اکھا کن سر تو پیرا تک اولاد ہے کاروبار جو مینو ملتا ہے پیا یہ میرا کمال کوئی نہیں میرے ہنر دا نتیجہ نہیں جی چاہے توجہ نہیں فرمائی دے ہنر دا دخل تے اپنے کمال دخل کئی بے اولادے مر نے کئی بارہ بارہ نے توجہ نہیں فرمائی دراض سبحان اللہ کئی پتا نہیں چوی چوبی گھنٹے کما دینے روزی انہوں دی پوری نہیں ہوتی کن کوم بیٹھے تو ویلے کٹے پتہ نہیں کن گنتی تو باہر ہوں اور جس بندے دا کہ جو مین ملے یہ صرف دا فضل ہے میم ازمانا چاہد ہے کہ میں شکر کرنا یا نہیں کرنا جس کا ایمان ہوا نہ انہیں ضرور ہر وقت اپنے مولا دا شکر کرنا سر اللہ جس دا ایمان ہوئے گا اور جس دا ایمان یہ گا نا کہ جو میں دن آئے لیکن ساری گل بات بھی ہے توجہ ٹھیک ہے دا, دا ہوئی لیکن گل یہ آئی سان بھی کوئی آخر پینتڑے نا سب فن جانے یہ سڈے فن دے کمالات نے جن نظریہ رکھنا وہ ہوگا نہ شکرا جن ایمان رکھنا ہے جو دیا وہ دلا ہے میرا کمال کھ بھی نہیں وہ کرے گا شکر ہوں یہ دعوی تے دلیل لبا اللہ دران بات پڑھ دیاں رگوں سبحان اللہ کہ پتا لگے بھی تھی سارے دے بیٹھے میری تقریر تتا سواد خروڑی چاہوڑی سواد ہے تو جویں اگاں اگا ویخے گا موضوع میں کشمیر سب تو پہلے موضوع آیا نا تو سوبے دار میجر سی فوجی جڑا جلسہ کرا ایمان پتا تو ہے میں تکریر مل کی مارے سننے بندہ ایڈا اور سکھی ہوئے جس طرح کی میں تکریر سن بیٹھا میں اس کی خدمت نہیں کر ایمان میں حیران ہو گیا میں گواہ بیوا اپنے اپنے خلاف بھی ڈل جائے نا تے سون کے تے بندہ ٹر جائے میں ولی سمجھنا ایمان نوی سرکار دی شریعت حق کی گل ہو سن کے اپنے خلاف بھی خوش نا آخر ٹھیک ہے یار میں برائی سی پر سونے دی گل تو بڑی ہے نا ایمان بندہ ولی جے ہاں کوئی چھوٹی گل نہیں گل جی ات بڑے بڑے پیر ٹریکٹر روڈ جانے ایمان گل ہوا اپنے خلاف تیو شرح مشرا ملک ہاں جی بڑے بڑے پیر ٹریکٹر روڈ جندلے. ایمان نل گل ہوا تھوبا تھوبا اپنے خلاف تو شرح مشرا کے ملکر بن بانے مگر اپنی نہیں توجہ سبھا ہوں دیکھو کیتا ہے کہ جس کا ایمان ہوا نا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 دنیاوی ظاہری حکومت اج چیز دی کسے کسی نہ سی دن اگاں دے گا حضرت سلیمان علیہ السلام رب نے اپنے پیغمبر بڑا کچھ دتا سارے نبیا نو اج دی شاہی دتی کہ جن ان بے سن پرندے ان سان سن پہاڑ ان بے سن سمندر ان بے سن جو چاہتے سن نو آکھنا جاؤ پتھر تراش کے لایا وہ انہوں نے پتھر آپ نے فرمانا شابش بناؤ میرا محل جنہ سرکار محل تیار کرنے مسجد بناونیاں آپ دے عبادت خانے بناونے ہاں جی جنہ ہر وقت خدمت کردا رہنا اور تن پتا ہے سو سائنس دان ایک پسے کلا جن کے پاسے توجہ نہیں فرمائی ایک سائنس دان لبے نہ بھی گیا کڑے پاسے سلام بمب مار دے رہ جن بم ہی مار کرتے رہنے انجنی فوج دتی اینی شاہی دہل آپ کے بےش بہا ای سونے پتھر آ جدو بلکیس آئی سرت کے محل کے فرش تک پیر رکھے تو انہیں اپنی پنڈلی تو کپڑا آپ نے فرمایا کپڑا چکی چکی پانی نہیں محل کا خوبصورت محلات حضرت سلیمان پیغمبر نو رب دیا حکمت سی رب دسنا چاہتا سی میں اپنے نبیا نیاریا ندگی والی زندگی دینا کوئی یہ نہ سمجھے رب دے نہیں سکتا لابل نہیں توجہ نہیں فرمائی میرا سونا حبیز بے گا جی کچے مکان ہو چڑیا وہ شتی سن کھجور دے دکھ دی سی دنیا آ کے جلے حضور گے جلے ہزور دے ذرا بھی بول سبھال لو چھڑیا بھی چھتی آئی دے جل جلوے حضور دے جلے کا پیش شرالا کب گا پتی کو تیرا یا ملا لال دتے سونے بانو دیتے آ بان گا پے تو کبر گرور دنیا یا دی جلوے حضور دے جلوے تکبیر نی رسالت نر ہے علماء سلط مناظر اسلام محبوب نوج رکھنا سی رب دسیا سلے مان ن شاہی انجدی دے وہ نہ سمجھا جی میں دے نہیں سکتا یا لین دے قابل نہیں میں آیا ویک سلام چھڑی میں اپنے حبیب نو نہیں دتی میں اپنے یار واسطے کچھ پسند نہیں میں اپنے حبیب سرکار راستے او شاہی پسند کیتی جڑی کسے نو نہیں مل سکتی قسم <laughs> <laughs> خدا کے کرکیاں سن کے جاو میرے پا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 فرمایا ساڈے المسلمان ہو کے پہنچ جی نہیں تو اسا ہو جی فوج لے کے پہنچا گے جا مقابلہ نہیں کر سکیں گی چاہے فورن مسلمان ہو کے جھک کے مولا ساری بارگاہ آ جا اپنی شاہی چڈ چہنچیے ادرو بلکی تر پئی توجہ گل سمجھی ادھر بلکی ٹری حضرت سلیمان دا ارادہ پاک ہویا میں ایک ہے میںوجا اور جہا وا ہوئے میں ظاہر کہ ہے پر پرندے میں چیک سٹن گیا ہوں یہ موجود وقا جدو ہے کون پتا لگ جائے اے عام بادشاہ نہیں رب دی بادشاہی والا بادشاہ آئے سبحان اللہ مسلمان ہوئے تو جنت لے جاوئے ان مسلمان کرن دائرہ دا پورے ملک نو حضرت سلیمان دا بنیا آپ سرکار موجزہ و خان دی خادر اسے طرح محفل لگئے آپ سرکار فرماؤ دے نے محفل والے آنوں سناوا جنا جیندیاں بول سبحان اللہ آپ فرما نے کال آئیو ہیلم لاؤ آئی تھی قبل ان ہر شا قبل اللہ ہوں اپنی محفل والیا فرما نے محفل والے, والے کیڑا وے جڑا انہ دے مسلمان ہو کے سا بار گاج پہنچ تو پہلوں پہلو, پہلو اندر تخت لایا بول سبحان اللہ تخت اندر لیا جدو جناب نے گل کی کال آئی فری تمل جنیا کبھی کبلا مقام ایک بڑا کھڑ جا بڑا سرکش جن کھڑ لگا جناب دی اس محفل برخواست ہون ہونے آپ دی محفل وچوں اٹھن تو پہلو پہلو میں گا لیا گاؤں سہان لا میں پکی گل طاقت بھی بڑی رکھنا وا تو ہاں بھی میں امانت دار خیانت نہیں کرگا پاکستانی آگوراہ ڈنڈی مار لوا نہیں جو کچھ گا میں شا پیش کر دیا گا توجہ نہیں فرمائی تر بولو چل اللہ ہوں جناب جن نے آخیا حضرت جو چھا چاندے سن شان اپنی وکھا چاہتا سی جناب سلحمان آپ نے فرمایا مینو تو چاہی پہلو چاہیے ہن کالی علم من انا قبل ائر تت علر فبح لا سد اس شخص نے آخیا جل خاص کتاب دا علم سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی خاص کتاب دا علم سی علم سی. رب سنے اتنے کتاب دا نام نہیں دسیا جی. نیب نا نا. کیڑی کیڑی جی. بس سوچیا تو پھر پتہ لگا کہ غور کر ہون جی ساریا کتاباں تے ساریاں تو وڈی تے وی کتاب دے صرف رب دیو دیو جی سبحان, اللہ، رب سبحان اللہ ایسی کتاب طاقت جی ہو میل دور پیا اکھ چمکن تو پہلو آ جائے وہ رب دی ہو سکتی اللہ این دی کتاب کہ تھوڑا جا علم آوے کہ ہزار میل دور پئیے اس طرح تو پہلو حاضر ہوتا ہی ہو سکتی رب یہ دسیا اتارے زمانے دیا کتابا کوئی کتاب پڑھ لو کوئی جی کتاب دل ناؤ شانکی وا سبحان جناب دار گاہ کتاب کا سبور کتاب کا علم رکھنے والا آصف بن برقی آخبہ نے کہ میں جناب کی اکھ چمکن پہلے تری اک چمکنے تو پہلے اندر کی راز سی یہ آخر میں اپنی اک چمکنے تو پہلے گرم کیا برمائی بندہ اپنی اک باوے ادا گنٹر چمکاوے میں قبل ناڈی تین اپنی اک جن چیتی چمکا دے جی چمکاؤ آخبار سڈا کام چمکنے تو پہلو آگر کر دیا ذرا بول چا سبھا <laughs> جناب دن برقی چمکڑ تو پہلو بندا ہے ہزار میل دور بزرگا لکھا کراچی تو لاہور ایک فاصلے تو ہر جدوں موزوں کی گل آ گئی جدو حضرت سلمان پیگمبر نے سامنے تخت جی جو جواب مو مبارک کچھ نکلے آپ فرماند من فضل ربیان لا چاہیے فرمایا اے میرے رب دا فضل آ گئی گل موجود ہی کہ نہیں ہے لے ام اے رب میں مینو اس واسطے فضل فرما جائے اس واسطے میرے سامنے رب میں لب مینمانا چاہتا سی سڈا سلیمان شکر کرد یا ناشکری نہ شکری کردہ اچھا توجہ یار میں حیران ہویا کہ مولا سنیا حضرت سلیمان خود سے نہ منگایا اے چھتی جڑا تخت آیا ہے تے حضرت آ سب دن برقیا آپ فرما نے میرے تے رب کا فضل ہوا سوال تے کتنے آ یہ فضل آ سب برخیا تخت ہے اور آپ فرما نے میرے رب کا فضل ہے میں رب ہے کیوں آپ ہے آصف بن برقی ہے ولی میں نبی ان جو طاقت ملی وہ میری تابے داری ملی بار فرمائی کیا ہے تو فضل میرے پہ ہویا تو اتو ظاہر ہوا ہے اپنے فرمایا لے فرمایا بلو بالی اے میرے رب کا فضل ہے میم ازما سی ہوں توجہ فرما آپ نے اے نہ فرمایا کہ میرے کمالے سورن مولا تالا گئے کہ آئی فضل ہے میرے رب کا ازمانا چاہتا سی مین میرا سلمان شکر کرد ہے یا نہ شکری کرد ہے خدا دل سدکے جا ربا ہوں لال شریقبر حضرت نے جب اپنا ذہن مبارک مولا تالا وے فرمایا ہے رب ویرے دضل معلوم ہوا شکرو سے بندے کرنا وے جڑا سمجھے گا جو بھی ملتا ہے پیا ایک فضل ربی ہے سبحان اللہ جا, جا, ہی جا ہی بات سبھال اللہ سب کے جامان سب کے جامان حضرت سلیمان تا شکر ادا فرمایئی تا شکر ادا فرمایئی فوراً آپ سرکار تھوچ دینے آپ سرکار دے دل مبارک دیندر مشاہدہ جو ربانی رب سی رب دے نگاہ رکھی بیٹھے تھن کلندر اقبال فرمان دائم نظر اللہ پہ رکھتا ہے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 اتے آخو تے ایک مثال سمجھاو امام مغدالی دتی ادھر سمجھاوا توج آئے گی توج آئے گی جہاں قبر جانا شرکے انہیں کٹیا کی پتا تو ادھر ویکن ایک آرف بلا سی اللہ کی مرفت آ ہی بات ہے قلم توجہ کلم سی وہ دیسی کلم دوسری کانے والے کانے والے جی. بانس یا کانے والی کلم ان کاغذ تے لکھ رہا سی جی. سوچ کھب گیا اللہ حلو. کیونکہ اللہ دا فقیر فکیر ہے نا ہر شہر یار دے پتے لگ وفی کل شہن لہوا یاد والا نہو انہیں کلم کو سوال کیا نی کلم میں کی کلم آخری مینو کی پوچھنا نہیں میں کسی کے ہاتھ چاہیے میں کسی کے ہاتھ توجہ نہیں فرمائی हूं कलम आख दी हा मैं एक काना वा वो काने तेपड़ा वाला तू कि लिखना वाना मैं मैनू की पूछना मैं इतने खड़ा सा एक आया मैं वे छिले सब छिल छिल के डबोया وہ پہ لکھتا مینو کی پوچھنا ہوں آرف پہنچا کانے تو ہاتھ وتھ نس یہ تلا حرکت دینا وہ آدھو کی پوچھنا میں ایک طاقت دی تابے ہوں کچھ طاقت نرف پوچھتا تش इनू किमें तोर आई आती है मैं की हाँ पिछों इरादे पुछ वाह क्या ही बात जो इरादा ना हों हम मेरा इरादा नहीं लिखण का मैं लिख रहा हो सकता इरादे पुछ मैनू की आना इरादे पहुंचया इरादे आता सुना बेली आवे प्या लिखना है क्यों इन अगाह हिलाया जा मैं क्यों पुछना है میرے پیچھے ایک علم ہے لاہ اکبار پوچھ جی علم نہ ہوتا لکھ wow. <laughs> <laughs> so. اچھا تو لکھا کہ اچھا پہنچ گیا تنا بھائی اس میں ایک دیوا مینو بالن والا ہو رہی wow. <laughs> میں دل چنا پچھا جا ہے وہ ہوں پہنچتا دل کو دل آ تلم کیون آیا ہے تیرے کو سا چل ہوں حاضری چک گیا گئے بل ٹر پیا ہوں ایک ہور قدرت کلم اللہ اللہ بل قلم اللہ ہے جس نے قلم کے ساتھ تعلیم دی دے نال قلم بے وقوف طبقہ یہ سمجھ دے جی. کلم تو ایک قلم مراد میں بے وقوف آ اللہ تعالی اپنے حبیب دے بارے پہ فرما ہے جی. جس نے اپنے حبیب کو قلم کے ساتھ تعلیم دی جی. تو میں کیا جلیا نبی پاک دے قلم نہ لکھے ہی نہیں हाँ. توجہ نہیں فرمائی हाँ. हाँ. کوئی ثابت کرے حضور نے قلم لکھا ہو جس حبیب قلم نہ لکھیا نہیں اس قلم نہ تعلیم ہو سکتی لاڑا کلم جنہیں لوہ محفوظ دے نور خدا نہ لکھے سبحان اللہ وہ ایک خاص قلم الہی ہے جنہوں کلم آخنا بھی مزہ آدھے میں اساوا ہوں اس قل تک پہنچیا آر کلم تو پچھا ڈرد قلم کلم آخد میرے میرے پیچھے پوچھتا بانی نو پہلو بندے تک سی ہوں خالق تک اپڑ گیا علم اربانی آخدے دا دے دال ارادہ آخد ارادہ آخد پہنچ پوچھ رب سونے دے تھے کول اتے جدوارے پہنچے ہوں گم ہو گیا وے اپنی ہوش ہی نہیں رہی اپنی اوش نہیں نہیں اگاں اور کسے دیکھی ران دی جدو فقیر اللہ دا رب دی مار فتح پہنچ دے قسم خدا دی کر کے آنا حیرت جگم ہو جاندے اوہ بندیا رب دیا جنہیں رب سنے دے ایمان انجدہ رکھیا ہوئے کہ وہی وہ ایک قدرت والا جو کچھ دیں بھائی اپنے نور دی کلم نال پہ دیں بھائی وہ حضرت سلیمان وانگو ہمیشہ شکر گزار بندہ بندائی سبحان اللہ, سبحان اللہ اے سن شکر گزار فرمایا فضل کے دلہ بولو بولو بولو بولو سبحان اللہ سنا وا اگا حضرت سل ایک بڑے وے بئیمان نا شکرے کی گر ان آخ دی کارون کیا وہ ہوں اللہ نبیاں انعامچا مالدارچا کارون خزانے سن کہ رب قرآن فرما افا تیہ لتنو بل اسمت ہو فرمایا اندر جہے خزانے سن ان خزانے دیا کجیا کجیا چابیاں دے واسطے پہلوان دی ایک جماعت اج ہو جاتی سی فروائی میرے خیال میں تو کدی بھی مالدار نہیں ویکیا ہونا جیسا جو ویکیا نہ آپ نہیں ہے ہاں جی وہ مولا روم دک مثال وہ فرمان نے کھوتے کیتا کنے کیا پشاب کھنے آ پی مکھی ہوں مکھی کدی پر ماری جاوے جائے کدی اہ ماری جاوے جائے آخے میں سمندر دے ہر مکھی واستے آ سمندر ہے <laughs> <laughs> جو مکھی چیڑی واسطے بندہ بزو چکرے نا دے پانی آ جائے تو سمجھتی ہوئے ہوئے ہوئے سارا سمندر ای پلٹ پیا <laughs> توجو نہیں پر بائی بول اسان جو ہے اج دیا, آج دیا بیلیاں نے جو ویکیا اسا کھوتے دا موتر اسا ویخ باس جی بس سائنسدانہ خیر کر ماری جی اے پتہ نہیں چلیا تو ود ود تاقت والے بندے رب پیدا فرمائے دے پاس کو نہ ہو سک کارون دا خزانہ ایڈا وڈا سونے دے محل سنو سونے دے نہیں میرے خیال یورپ والے ویف رہی پارٹی ہوئے سونے کا نہیں رب دے ہی؟ سونے دا محل جوڑیا انٹائی سونے دیا تے خزانے کے اگا پہلوان دی جماعتاں کو چابیاں نہیں پیا چکی ہوں جدو ایسا مال سرمایا اندھے کول سیا بندوں آخیا مان والیا کما کماسن اللہ ہوئی لے سبان اللہ فرو نا جی تیرے رب احسان کی احسان کر رب کی دتیاں نعمت ان دی قدر پشان جتھے مولا چاہی اوتھی لا آسن کما احسن اللہ ہو تے فساد نہ کر فضول خرچی نہ کرا جو ہبل مفسدیل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 ایک ایسی شہ ہوں جیڑی لوہے پتل تانبے لاؤ تو کی بن جاندہ ہے سونا وہ سائنسدان سی ہوں گل وجہ جی, ماشاء اللہ قارون سی بڑا دان جس کے پاس علم میں کیمیا تھا کہ لگا تو س جو مینوج رب میرے احسان کیا کا احسان کیا میرے کو جس میں دولت سرمایہ بنا لیا میں رب دا احسان کھاس بنایا جو قرآن قرآن جو کچھ آیا ساڈے واسطے آیا ایک اور گل ہے کہ آپ نیاسیا تاگا چڑ دے جاؤ دربار تیرا کھانا خراب ہوا بوجھ کٹیچی سدگے جی سدگے توجہ چکی دلاؤ دلاؤ دلاؤ دلاؤ دلاؤ دلاؤ میرا سیا ہار گار دنیا جو تیرے کول آئی ہے روحانیت دی پیاسی تو محمد تحمد اربی کا قرآن تنا نار تقبر نار سالت نارے حیدری علامہ مفتی فض الامہ زندہ صحیح توجہ جات بولو سبھانل شام دے دینی توجہ آکو سبھانل اللہ جی دیا افسوس میں سید لمبے آدھی بار گا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 دنیا آ رہی ہے فیل لے رہی ہے نبی شریعت لے روحانیت لینی ہے اندر پیاس پیاس پیاش سبحان, سبحان اللہ افسوس اس قرآن تو دور کرنا کرنے پتہ نہیں کی کچھ سودا نکل آیا یہ اخبار بھی اسے, دے، اسے تو دور کرنا مسلمان ہوں سویلے سویل اللہ کے قرآن دی زیارت کرتا سا ہوں ادرو چٹی کر رہا ہوں ادھر اخبار پڑھ جاتا بیٹھے نال کان لگاؤ لے جاؤ ہیلو قرآن خدا تو کٹن واسطے تری لہ بہدی سے لوگ دل ہارس بن کلتا کافر خرید کر کے کسے کہانیاں جھوٹیاں خبر لیا نبی پاک مقابلے میں آتا سی لوگ ویخو کنیاں کہانیاں خبر پڑو کدھر محمد والے پاس جی خدا بندے سا جان پیا میرا بول چال ہویا ہے ہوا ہویا ہے آج مولویا نے ونڈیا ہویا ہے میں قران چیات لیاں نے جیڑیاں بوتاں دے خلاف آئی سن پڑ پڑھ کے مسلمانوں کے دے تبھی آبی یاد والے تھپی آران کے لیے جائے جی شہر بیت دیشان دی دشان کی آیات یرید اللہ کم رکش آئی کم تو کلا سالوں کما لیا جیل مت دادنا جی میں سنیا قرآن آیا تو چھانی ملا ہوں سا سچے نہ رل جاؤ میں بن جاؤ برفائی میںانہ خراب نہ ہو وہ دو ترے او کڈ لے گیا دو ترے او کڈ لے گیا دو تر وہ کد لے گیا, لے گیا تری سپارے سکھا مزا <laughs> لے باقی قرآن ہاتھ لگے وہ چلے میں تینوں باقی دران پہ سنا راجی بول سبھا لاقی قرآن اسے تو دور کرنا کرنے یہ محفلیں ناتا پہ نہیں یہ نات خونے سے تو دور کرنا ایک آن ہاں جی وہ پوچھو قرآن والا پاسا شیر مرضی سوڑ لے کہ نہیں شیر بھی وہ جڑے ایمان اوپریا شیر شروع چھیڑی گا امرا تکا وے لے کے فرمائی قسم خدا کر کے اگلے دیر کس لگی وہ پی ان فکر کا دا یار ستے خیرانائی اچھا میں آ گئی جانا وہ جائی کی مطلب جدو پیر پڑ لو اگیری فکر ہو گئی تو گئی دستہ سد کے گیا وہ فکر کر دا یار سا بھی اگیران یا لا اس امت دا بنے گا سوا لاکھ نبی پیا اگیری دا فکر داستی توجہ نہیں فرمائی دنیا دا فکر تو پہلو ہے کہ دنیا دا فکر نہیں ہر وقت چوی گھنٹے واسطے پڑنا سی اے فکر اندروں نکل جاوے تے اس آخرت والی پے جی سی کے اکبر بول چا سبھا جب صدیق پہ آدھے فکر اگیرے کا پچھری کا بال ہے نا کاتان سننے والوں بندہ مت خود افسوس نات جس نال نبی دی داری دا محبت دا جذبہ پیدا ہوئے اور آخرت دی فکر آوے جنت دی پیدا ہوئے <تصفح> کی حضرت آسان بن کی ہم سنت ادا کر رہے ہیں میں آج آم اچھ ڈنڈیا پرند کتنے رام رام کتنے ٹائ ٹائم ذات دی کرلی جفے شتیرہ نو مراد آ تین پتا نہیں حضرت آسان کون سن حضرت ہرسان بن ثابت بجٹ وقت مجاہد اسلام ہے بے میں دین ہیں. <تصفح> نبی کے دیوانے ہیں نے سارے ولیان دے سردار اللہ نبی نعت لکھنے چیڈا گہرا تاڑا تین طرح دیا لکھ دے سن ایک ہوتی سی نعت ایسی جس ایسی عظمت مستفا بیان اندیسی سی دوسری نعت ایسی جس ہے اور تیسری وہ نعت آتی سی جس در نبی دشمنوں دی کی دی. ٹکائی <تصفح> ہوں ایک بار جو کسی آن کے حضرت حسان آخیا فلانے کافر نے نبی پاک سرکار دے خلاف گلان کی شیر لکھے نے حضرت حسان میرے کو اسی جلدان دی کتاب ہے بتی ہزار روپئے کی بہت جسے بن آسا کر دی تاریخ دمشکل کبھی اس حضرت حسان بن سا لکھے آپ نے اپنی زبان مبارک کدی کھ کے لائی لمبی ویخی میں تلوار واگو نبی دشمن کے خلاف چلا اللہ اللہ بول چا سبحان اللہ. لیا لیا اج دعت دو چیزاں تو اکا ہی نہ ہوں نہ نبی دی دین عظمت دی نہ عظمت اسلام دی بیان ہونی کیونکہ چلنا جو نہیں توجہ نہیں بیاں چلنے کا ہی آدھا ہونا وہ چلیا تو کھڑا ہوتا میں فل جی ہوں پاک نے کرم کمائے ہوئے ساڈا کمال نہیں ربیاں آپ ہی رنگی چڑھائے ہوئے کہ مونج پٹی چی بوشا رنگ نو چڑھا دسو افسوس سن لے اور نہ دے دشمنوں کی ٹکائی یہ میں نہیں سنی یہ سننی خلاف سننی دی. نہیں جانا شاخانا اللہ کی مہربانی چشتی فرد ادا ہے توجہ بول سبحان اللہ ہر سن تینوں قرآن والے پاس لے چل کام قوم, قوم دے تین سمجھنے والے لوگ آونا رب ہی احسان, کی ہی احسان کر رب دن دی مرضی دے مطابق لا اگو پتہ کی کہنے لگا آنے کئی آدھے رب دتا میں وہ ٹھیک ہے دلا وہ پر ساڈا میرا ایک علم میں سارا کچھ حاصل ہے ہوں جدو اس کی نا غرور رب دا فضل سمجھ دی بجائے لے گیا کمینا اپنے علم والے پاس سائنس والے پاس مجھے سائنس کے کمال کی وجہ سے سارا کچھ ملا ہے تو ہوا نہ منکر نہ شکرا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 فی بن جان کرون جدو بنتے ہیں نا تو فری آ جن والے مقابلے ہوں کارون آیا دیقابلے سیانے آتے ہیں جدو سپ لوگ بہت آئے نا تو کتنے آدھا رات حضرت لگے حدرت موسا کلیملہ اسلام کھلوتے ہیں آپ کی بنی فرائی قوم بھی ڈیر سال کھڑی وہاں آ یہ دسو بھائی کوئی بندہ سنا کرے تو سدا کی شادی شدہ ہوگا کہ آپ نے فرمایا میں انہیں آخیا ہاں عورت نتے پیسے پیسے دیتے پرانی ریت جائے خبر آنی ریت ہاں جی पकड़ा गया किराए के चट्टू पुराने होंगे पैसे चलो छेती निकले हूं उसको मतलावन औरत बिछाई पैसे कभी कह लगा हूं दस क्या तेनों भी सलाह मिलनी है, है। आप औरत बैठी आपने फरमाया है عورت ن فرماٹ گواہ دے اور لانتی پتہ نہیں رب کا کلیم کے ساری چل جانی اٹھی نا عورت کہن لگی حضرت جی لانتی مہنگ پیسے دیتے ہیں تکاوڑ کی خاطر جب جناب مورسا کلیم اللہ سلام نے یہ گل بات وی کلیم جلال آ گئے رب کی باہر گاہ فرما ارد کر دیما ہوں جو میں آنا چاہیے رب نے فرمایا کلیم یہ خدائی تیرے مل کے کب دے جی شہ نم کرے گا وہی کچھ ہوا اللہ حدرت مورسا کلی ملا سلا تو و تسلیم توجو گل سمجھی جناب مورسا کلی ملا اسلا تو تسلیم نے زمین حکم نپ لے زمین نے تھلو پیر نپے دو سن بھی آتے سنا ت ترقی ضرور لوگ بھی نپیا ہل سونے دے جڑے بحث بڑائی کھڑا تھی انہوں بھی تھلے زمین نپیا ہوں کیونکہ سائنسدان سے اپنے علم سے مغرور سی رب کا فضل آلے پاس نگاہ نہیں سی نام مراد ہالے پھر جتن پیا مار دا چلو کسی نہ کسی پاس نکل جانا بابا با ہلیا پیر چھڑا لوا زمین کوڈیا تو ہی نپیا ہوں ہوشان ہوا یہ بن گیا پھر ہالے جتن پیا مار دلو نکل جا زمین پھر تھی تک آئی جدواٹے تک باری آئی ہے ہوں ہاتھ جوڑ دلیم مہربانی جا فرماؤ اتوں جان جا چھڑا جو آخے گا میں ہو رب دے پاک نبی فرما جاؤ جو آخے گا میں وہ کرا رب دے پاک نبی فرما آؤ جدو عذاب سر سے چڑھ فرمافی پھر معافی نہیں ملتی رب کا قانون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 فرمایا ہاجا ہاجا مل فضلو ربی فرمایا کہ میرے رب دا فضل رب دا فضل سمجھا کہ شکر کیتا جس لانتی کیا میرے علم دا کمال میرے سائنس دا کمال یہ میں جانا سر فن تا مینو ایلت ملی ہے میں چو رب سونے دی گل بننا میں ہوں دیکھ تابے دار ہو وہ ہمیشہ آدھ مبتلا ہویا رب نال ٹکر کھا دی ندیاں کا دشمن بنیا قاتل بنیا خدا معلوم ہویا جیڑا بندہ رب کی دتی نعمت ننر دا کمال سمجھے اپنے فن دا کمال سمجھے اپنے کسے علم کی وجہ وہ ہمیشہ رب دا نہ بنے گا کارون وگوں جن رب کا فضل سمجھنا میں اور سلحمان شکر گزار بنے گا ٹھیک ہے دو گل سنا کے ایک پیگمبر ایک پکے کنجر تو فرمائی کارون دی گل آ گئی نہیں سمجھ کہ شکر بندہ کیس نے کرد جدوں اللہ دا سمجھے اللہ سونے کا شکرا کدو بنتا ہے اب بھی تو فیس ہے ہم کو کم ہے دیکھو تو سہی جو کوئی نہ کر سکتا تھا ہم نے تو وہ کر دیا وہ سر سمجھ لے لانتی خدا مقابلے میں آ کے یہ ہن رب دا دشمن بنے گھوڑے گا جب رب کارون پڑیا تو رب آخر دس تیرا کدھر گیا تو کمال کمال جے دنیا تری لے آتی میں لگا کہ ہر علم بچا نہیں ہوں علم نہیں دنیا تینوں بچے دے سکتا رب سونے جڑا لچا کے دسیا فرمائی ترا بول سباہ فضل سی, بول سبحان اللہ، ساڈہ... فضل سی. مغرور نہ ہو قسم خدا کی کرکیا نہ ایک لاہور د فکیر کی گل سنا واقع لاہور فقیر ہویا ہے جنہ دا نام خاجا موسا آہنگر آہنگر نے لوہار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 کوئی شرم اٹھا کے اسلے دورتوں میں شرم سی فیض تربیت جو اسلام دی حکومت تھی جی اجالیاں سکول نہ آدیاں تو انہیں खो कैसी लगती अटक मटक कर चलती हूं जो और गल की बाबा आया जलाल कीबीओ जे भैड़ी अख तठ पई है ना आ ला मुड़े अख ही ना रवे क्या तकड़ा गर्म कर रहा सर ना तकड़े اک مبارکی اکھ ہوتی تے سر نہ جانے بول سب فرمایا میں جہانم جانگی بس ہندیا نکرامت آدمی نے بابا مرتانہ اپنے نبی کا کلما چ پڑھا سائیاں کلما پڑھایا گھر گئی پچھلے بندے آخیا کیا ایسا مسلمان ہو گیا بابا جڑا لوہار بیٹھا جی لوہار نہیں کوئی ہو جائے سارا پنڈ کا پنڈ آیا سکار قدمان ہوا ہوں یہ لوہار ایک مرید گھر جی مرید آد ہزور فاقا بڑا گریبی بڑی مہربانی چیک کرو آپ نے فرمایا تیرے گھر چا وا بھانڈا پیل چک لیا ایڈی دگ پی تھی پیتڑ دی سرکار ہوا نگاہ کی اچھا جو کھڑے تھڑ تے نگاہ چوا جی سارے مکان وہ کندا بھی سونے دیا مکان بھی سونے ڈگ پہ مراؤ تے چکو سارا سامان سارا مکان ہی چکو تیری مہربانی جانتی کر <تصفح> آپ نے فرمایا لے جی ڈرنا پیا پ کرنے تو ویخ گا کہ سونے دا ہوگے گا وہ گے تو مٹی ہو جی ویا بول قسم خدا دی کو نہیں ہاتھ ہے اللہ ہاتھ سڈا کلندر اقبال بولد ہاتھ ہے اللہ کا ارے بندے مومن کا ہاتھ, ہاتھ ہے اللہ ہکا بندہ موم ناتھ رالے بو کار آ ہوں یہ سمجھتے سن مولا کا پتہ جی ایمان نال دا سو کی نال سونا بنا سی آج شیر ربانی سنو جی آآ آآ ماشاء اللہ آپ کا مرشد رات کو فرمانا ہے شیر محمد پتھر بط, وٹا بط, لیا وٹا بط, وٹوانی کرا لے انہوں نے ویخیا فرماند نے شیر محمد سونا لے آتے تینو آخیا وٹا لیا میں وٹا ہی لیا تیرے ہاتھ چلتا تو سونا بن جاندا میں مرشد آدھا شیر محمد نہ موڑی جڑی شاید وہ ہاتھ لاوے گا سونا بن جائے سبھا لوک بول سب بندے آپ سر کے جا نگاہ مولا ت وہ ہمیشہ شاکر رکر گزار رات حسن کا مالا نہیں وہ ہمیشہ نہ شکرے ری تیریا مڑ دیر نہیں لا ان پیلا شدید رب فرما جنا شکرے بنو گے تو میرا لاب بڑا سخت کر کے آرف کڑی فرماؤں سنا ما? आर ए फिर खरी फरमा माण न की घणे घने वारस कौन हुसन द او سدا نا شاخ ہریاں تو سدا نا پھو نچ من بول ہوں سمجھ آئی شکر اسلے ہونا جڑے سمجھے یہ سارا فضل کہ بولو بولو بولو رب دے دین دے دین مقابلے آ کے نہ شکری کدو ہونی ہے جدو سمجھے میرا ہی کمال ہے جی. ہمارے علم کا کمال ہے ہوں میں تو بہلی آسیا جی سچی سچی آپ اللہ دے شکر گزار بنے آ ناشکری سچی سچی بولے نہیں نہیں ایسے پوری قوم مسلمانوں کی <laughs> پورے شکر گزار بنے بیٹھے کی کئی <laughs> کوئی اللہ نہنے جڑی جڑی شاہ دیتی ہے این ٹکا تائی بیٹھے کی خیال ہے جنو حکومت رب دتی ہے وہ کفرت لائی آؤ جی سان رب اولاد دیتی تو ای شکر پورا کرتا ٹکانے تائی بیٹھے کہ نہیں रब दी ए लाई दिशा कट भी प्याला जिमें बी ठुई तू भूषण चुकी खड़ा नहमत शुकराना पे आता ना शुक्राना अल्लाई नहमत शुक्रगुजार बड़े बढ़िया जावो बाल कत वाला बिरादरी जाती नहीं देखो وہ باندر دیا فوٹو تنگی بنا باندر بنایا خدا گھوڑے لگتے نہ ہوئے جدو اللہ دین لوے کلی لا لینا رچ بول سبھان اللہ بڑا شکر جی پورا ہاں کٹا یو رب منہ دبی تو شکر کی نہیں کی پورا پورا رب نکھاو گے کیا مت والے دن آسان کچھ حیران کی सदके चिष्टी साहब पूरा होकर होते मर्जी से खुले पाव्या पेंट जाए कपड़े दिते सर बई शर्मा हजार करी अंग्रेज आगे सौरे करो जे नजा नहीं होना तो चलो इंज त हो जा टोए चे तो दिखते रहे कपड़े भी पाई फिर اللہ کے نعمت کپڑے کا شکر پیادا میں پاراض نہ گل پوچھا جی میں کہ پر اسی جی بندے آپ کسی کتے کے گال چ پٹا ویخیے نا تے نال ایڈا سارا رسا ویكھیے ٹوٹا یا جنر تے سان شک پہ کسی دے كلے تو ترٹیا پھر میں پوت ناراض نہ بھی تو كلے كلے توڑا پھر سچی سچی بولی چلو جی دی حکمت دس دو جی تسان کوئی اٹھے مائی دال مینو رات دا دسے بھی راج سکتے ہو ہاں ایک راز ہے جب کسی لڑائی ہو بینا. رسا ٹوٹے کپڑے کپڑا میرے پاک محمد کی بول جی دس سر تے تیرے پگ ہووے جی کیوں سوا لاکھ نبی بھیجے پگ رکھی واہ جنگ بدر تے فرشتے بھیجے نے رکھی سوہ کیا بات سوا صحابہ پگ رکھی نبی دے اہل بیت پگ رکھی زمانے دے ولی پگ رکھدے نہیں جی نہیں رکھدا سر تے باندر نہیں رکھدا باندر دے سر پاگ پگ کوئی نہیں رچھ دے سر تے پگ کوئی نہیں سنڈے دے سر پاگ پگ کوئی نہیں ہے تو سکولیاں دے سر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 جسلمان کے اٹھان سال بچے بھی سر سے پگ رکھتے سن بادشاہ بھی سرگ رکھتے سن اگریزان کی کھی مٹی ان سر چیز آ سکتے توجہ لال بول سب لاؤ کسم خدا کی کرکیا نہ شکر پیادہ ہوں چھٹی بھی کافر کی چھٹی کہ میٹر کیا گزا نال کپڑے بھی وہ کپڑا کرتا ملتا پہلے گزا نال ملی سن ہوں کی آ گئے میٹر پہلے دیسی میل ہوندے سن ہوں کی آ گئے کلو میٹر پہلے کڑکیچ ہوں سن چا نبی نو پسند سن بنیاد پرستی نبی پسند ہے کڈو جام جی گڑک خریدتی سستے بول نے مول امریکہ کا بی بیاسی تریاسی پیری فاسی لباسردار تعلیم تہذیب قانون او جے دین دی کل چا کرو پہن جولی پی میری گاہ جی مار دی شکر پیادہ ہوں رب بڑا پیسہ دتا یار ٹی وی چکل شکر نہ کہ نہیں ایماندار دس ہوں رب جو دیسے تو ہوں میں تمہیں سچی سچی کی اگر کسی کے دائرے کوئی آ کے یار ہندو آنگے سکھ آؤ گے یوگی آنگے کرینے کنجر آؤ گے آن دے گا سچی بولیا نہیں نہیں آن دے گا شیشے میں اونے ساری برادری آئی خری آئی خریے سچی بولنی آئی بھی آپ فر کیا اگلے دل آخر میں کہ ہر برادری کا جنڈا ہوں کنجرا ہر بردری شنڈا بھابیا کا جنڈا مردائیاں جنڈا ہر کسی جنڈا ہوتا کھانا میں کہ دسو بغیرتا جنڈا کہڑا میں ملتان شریف اگلے دیر تکریر کی دا جنڈا کیڑا وہ آپ چوک میں کوانٹی شکر ہویا کھول جا اچھا جنو رب نے پنج لاک کی گیڈی دتی ہے نا ا چکڑا بچ سجایا ہوا اگو لکھی یا, یا چن ڈی پرلے پاسو یا اگلے دن کوئی مہربانی کر یا اس مائ کنجر بند کر یا پرلے پاسو لکھ یا پوچھ یا آواز پائی توجہ نہیں نہیں فرمائی بنا مراد ادھر لکھی کھڑے جا دستگیر بس دے ادھر چوی گھنٹے رب دی مخالفت پہ قسم خدا دی تیرے میرے پیو دادے سان. اے دے سن سادا کھا لے سن سادا پا لے سن ترتے سن کجے سواریاں سن گدے گھوڑے کھان واسطے لسن پلا بنا کے لسن پلا لسی دے ویچ مرچا گھول کے کھا لینیا لیکن کچھ کے باوجود مڑ بھی مولا دے شکر گزار راندے سن راندے سن کہ نہیں کسم خدا کی کرکیا نہ انتہا بھی سن ایمان بھی س انہ چاخرت کی فکر بھی رب دن دیم کی ہو ساڈے کومتہ تے بہ وہ بالدے سن تے آپ لائی کھڑیا ون سویا بتیاں وہ مچھر چن آپ پکے رات ساری رات جوتا ہے پاسا جو گئی وہ پاسا پرتا سن مچھر بنتا سن لاج نہیں ہر آپ سوچیے نمبر سان, نم سان سا چوکھیا رب زیادہ تو زیادہ کھوتی تر پتر اج اس کی گیڈی میں اگلے دن بات بیٹھا نا بیٹھا اگلی سیٹ میں پتر ابے کی کوتی یاد کر سیا نا کھیلنی چاہیے توجہ نہیں ہوگی سی دیا گڈیا جہاز ون سب سوٹ بوٹ فیکٹری سڑک آلہ تو آلہ کھانا آٹھ آٹھ اپنا لسن کلا کھانتا کپور سے بن گیا کتوں ملی کیوں ملی رب بہا امتحان لینا چاہتا سنا چاہتا سر ویخان سے سی یہ میرا شکر کرتے ہیں نہیں تو فرمائی میں جو ظاہر <تصفح> بھی کرا کافر یا میرے بنتے ہیں توجہ نہیں فرمائی اس واسطے, واسطے, واسطے, واسطے ورنا اللہ! کافر رب نے دشمن نے ہوا ادھر دا سا امتحان بھی خاتے ہوں رب سے امتحان لینا اگوں کوم آئیے سائنس جدوکیے پاس آ وہ انگریز کیا انگریز گاندھی روحانی اولاد گاندھی ہے سب سے بڑی رکاوٹ ترقی میں قرآن ہے کارون لانتی والا نظریہ قرآن دہشت گردی سکھاتا ہے ویلیم میور نے کہا جس نے ایم ای کالج کرا لاہور کا بنایا انہیں ایک قرآن تلوار ہاتھ میں پکڑ کر کہا جب تک یہ دو چیزیں دنیا میں موجود ہیں ایک محمد کا قرآن ایک محمد کی تلوار دنیا ترقی نہیں کرتی قسم خدا کی کس بندے نے دین والے اولادے چوبی گھنٹے سویر ہونی ہے سو کی بچہ والے ماں دے پیٹ کیا کہتے پہلو یا میں تو ڈی ایس پی بناؤں گا میں تو ٹی وی بناؤں گا میں تو جرنل بناؤں گا میں کہو بھائی ماننا یہ نکلنے کا سوچے ہوں فون آیا فون یہ بھی اللہ کی نعمت شکر کی پہن لگتا ہے اگو آدھی ہے آپ کے مطلب نمبر پر سہولت موجود نہیں ہے میں موجود نا اللہ سونے کا نمبر ملاوے جانتے ظلم ہے دیت رب د سی سیدہ خاتون جنت دا نقشہ بڑا اے نو جنت دی ہور بڑا اے نمبر ملا ملاو ہندو فون چکے تے مسلمان دی, بھین دی بولے. فون سکھ چکے تے بیٹی مسلمان دی نمبر ملا ملاوے فون یہودی چکے تے بیٹی مسلمان دی کی گل ہے مردہ دنگ کلے تم نے چڑے तो आदे खांगे जो निकल खबर ते बैठी बस च जावे कंडक्टर बड़ी बैठी है जुत्ती अंग रुड़ी पी आने आखे हमने तो औरत को तरक्की दे दी हमने तो हकूक बराबर कर दी इसके बाबा जम्मू पुलिस बराबर बच्चे जमन भी इक्तार نو نو مہینے باہر چکے نام مرادا جمن تو بعد ہوں کما بھی یہ ہوئی اٹھ گھنٹے گی رولتے بھی یہ ہوئی قزت بھی رولی کما بھی بچے بھی جمے سارا بدل نام مراد آئی تو برابر ہو گئی ایماندار ظلم کیا عورت اخیر رحمت سی محمد عربی نے جو ساکھیا باہر مرد کرے اندر عورت کرے جے میں کمزور بنا وزن اسی حساب دا رکھنا ہے صرف بچے پال عزت بچا لڑے مرے کٹیچے کما کے لا جے میں مرضی ہوے مرد جانے اندر کم جانے تو گھر بہت اندے کول نہیں جا توجہ نہیں ہوئی میرا بول چال سبھا لا سونے نبیت کیتا کرم تنگریز آیا اور ساخو شاہدا جمن بابے فرید سمن یہاں دون دلیر سڈے ہومن بلدل یہ ہوت مند سڈے ہومن بغیرت بجا کی اے نا فرق کیوں سوچا رولو راستے آ گئے بہانا چلایا حقوق حقوق آئے حقوق برباد کر آئے نا پابی خدا دے بندے اوورتان کے بارے بھی نہ شکری کی اخیر کر ماری جی چپا دے لے ख पैसा एक बंदा तोड़ा भरी फिरे तोड़ा पुराना पुराना अभी बड़े हैरान यार पुराने तोड़े बच रपइये क्यों भाई फिर में तेरे कोमती बफके स होना चाहिए वो कह लगा यार आरीफके स होना हो सी लोगी शक करके खो ना लैन डाकू ना किधरों पै जान میں پانے تھوڑے سٹی پھرنا سمجھ گے کوئی پٹھے پائی فرد کوئی شاہ پائی فرد میں یار افسوس ہے پیسے پرانے تھوڑے پایا ہے لوگ جدونا نویں کپڑے چ لیا ہے پھر کیوں عزت لٹان والے نہ بن اس واسطے امام گزالی فرما نے امام گزالی نے جدو مسلمان دی بیٹی باہر نکلے اگر ضرورت پی گئی ہے कोई सौदा लैण घर नहीं कोई घर वाला नहीं बिचारी मजबूर सी जे निकलना पै गया सू फरमाया बुरखा पावे बुरखा पावे हाथ खूंडा फड़े गोडी होके चले के लोग समझण कोई बुढ़ी माई पे بولشا سبھا ند سبحان اللہ قسم خدا کی گرگیا نام آ فرمیاں نے جب میرے حجرے آک نبی دفن ہوئے میں بغیر پردے کو جی سر سمجھتی میرے شوہری نے جدو میرے باپ ابو بکرائے نے میں بغیر پردے تو جاندی سن میں سمجھتی سن میرے باپ نے جدو عمر میں منہ کپڑا پا کے جی سا ہیا مینو عمر تو ہیا آج رجند رجند بول اللہ کنجدیا پتر حسین ورگے کیوں نہ ہوکہ لوگ کوڑی اثر جی جی امام محمد جائے قسم خدا دی کر کے اولاد اپنے ٹبر اپنے آپ نبی دین رنگ دے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 رب نہ لڑائی پہ کرنے آؤ, آنے آؤ, جو کرنے کر لے جوکنے روک روک لے اچھا نہیں رکنا قسم خدا بھی کر کیا نا, پہنے, کی کر کے آنا ہوں ادا بھی سر پہنا میں تینوا سکولوں دا تعلیم باقی کو فردہ کی روا میں مدرسے اج بیٹھے مدرسے جڑے دین دے نام دے کھلے نے وہ بھی سائنس کی لانت نیا عقیدت رکھیے उही कानून आई सोच रखी है कि सानू जो क्या मिलता है यह सारा कुछ अंग्रेज क्या देंद्र है ते सैंस ना कंध क्या की मदरसले दस करोड़ डालर से तास करोर डाल अमरीका हाथ दिख जो कोफरे में मदरसों में दाखिल किया मैराथन रेस जान दो اخبار چوتی نے میری تھن ریس لاہور ہوئی ہے دی ریس گجرال ترقی والے پوری نہ ہوقی والے ہونی آؤ سلا کرو ہوں وہابیاں مدرسے بھی یہ کتاب پڑھی برائی مدرسے پڑھیر دیو دیو کے مدرسے بھی پڑھی کتاب کا نام ہے تری کتن چتی دتن فی تالی ملارا تنظیم المدارس اہل ستھن پاکستان بھی سارے چلانے وفاق ال مدار تھالے بہت بھی چلتے المکت بتلیاں سچتی ہے طریقہ تو کا نیا طریقہ عربی سکھانے کا امام بخاری سیکھا ہو سیکھے نہ درس لڑ بیسواں سبق میرا تھن ریڑیا ننگیا دوپٹے نار ننگے ننگیا پھر بجدی پی ہاں جی عربی میں نیچے لکھا ہوا ہے عائشہ تو, تو سابفی کھاتے ہا عشہ اپنی سہیلیوں سے مقابلہ کر رہی ہے عائشہ تو تسبور کھاتے عائشہ اپنی سہیلیوں سے آگے نکل گئی مقابلہ جت گئی اے مدرسیا مدرسیا ایمان نال درسوان نا رب نال مقابلہ نہیں سچ بولی جنگ کیوں ہوئی ہوئی جنگ رپنا مسلمان بھی سکھایا جا رہا جرما دکھائی ننگیاں کر کے کھے پجائی سو کی رفتار اتنے بیٹی کی تعلیم ہے چشتی کا یہی قصور ہے کہ یہ ہمیشہ ہاتھ ہاں جی یہ بہت بڑا جرمدار ہے یہ آدھا بغیر تو زندگی چنگی ہے حسین مدی چھ ایسا مدرسہ چڑھ دئیے چن توجہ نہیں کیسین مدی کر بلا دے رہا मदर टन ही छठ देते हुकूमत जो आंधी है ये तालीम पढ़ाओ नहीं तो बंद करो हाँ कुरानदीश की तालीम नहीं दे सकते अगर देना चाहते हो तो अमरीका का निशान चलाना पड़ेगा यह हूदी का ये एक अगर अरबी सिखानी पाएगी ये तो है ना एक तरीका था अरबी दी एक इंग्लिश का सौदा कर दो हाय ड्र مجھے مجھے تیری اکھ توڑی ہے بالکل میری آؤڑی بغیر تیو تھا نہیں لگتی توجہ میری اکھ سوڑی کو سکتا ہے نا منافقت نہ بغیر کونی وڑ جائے تو منافقت بھی وڑ جائے بچ بھی وڑ جائے سارا کچھ بڑھ جائے ایڈی اکھ کنگ سا اکھ اونی چاہیے جنہیں محمد اربی اللہ گزار سال سن پاکستان انگلش آنا ٹھیک ہے جی انگلش پڑھ جامعہ دارل لاہور سے سوشا کرتا ہے پورے پاکستان کے نہیں کہتا, اس کو کہتا ہوں احمد رزا کپا بند امام احمد ردا سوتے بازی نہیں وہاں غیور سی جدو نان پارا ریاست دے نان پارا ریاست کے رئی نے آلہ حضرت نو خط لکھیا کہ <سلام> تیرے مدرسے تے بڑے اوکھے دن آئے پہ بڑا فاق ہے تو بڑا وڈا شاعر آلم ہونے میرے میرے واسطے تاریف دو شیر لچنے تیرے مدرسے دا سارا خرچہ چک لاگا میرے آل بڑے لوگ بھی جباب دیتا فرمایا کرو اہل کروں متی رضا کروں متی لے تو وہ رضا پڑیس پلا میں میری بلا میں گدا ہوں اپنے کریم کا ہو گداؤں ہوں اپنے کریم کا میرا دین پارنا نہیں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 میرے پیر میرے علی جواب دیتا فیض جو پائی کھڑا سی پیر سیال پیر سیال فرمان دے سن بیلیو شکر رب دگریزوں دا منہ دا دا نہیں ویکیا میرے پیر جواب دتا. فرمایا درمایا تو تزارہ مربے رقبے کی گل کرنا ساری خدائی مہرے رکھ دے ندی شریعت دا مسئلہ نہیں بدل سکتا خدا دی کر کے ناؤ سچ کے کھڑی بے غرط دی. یاری نالو سنگ کتے دا جنگا مرگے لالو سا گو سلو راو چند بول جبھح اللہ ہے یہ ماڈرن مل انگلش شکاری مار لا بچے پنجرے چ رکھ کے موڑ مار دیٹی وہ کرتا کرکل ہے نا سکول کئی گلچ سارا ساتھ آئی ہو گیا پنجرا رکھ کے جن سکھا سال ٹی وی درکی. درکی. <تصفح> باہر تو لے پاس ایک پاسے بکت میں کہتے تھے ہوں وہ پیچھے وہ پیچھے کا اٹھ رہا پھر وہ صرف الما تھا وہ کی کرتے وہ پھر آڑ کے ساتھ یہ بتایا اسلام جو ہے وہ عورتوں کو برابر نہیں چلاتا وہ پھر سان خان واگو مارتا تھے ہاں ہاں اسلام تو بہت کھلا ہے اسلام تو بہت کھلا ہے میں چھوٹا کجرا اتنا کھلا بغیر نہیں اسلام اجواری کی تھوڑا سی جی کے لگے تھے سیٹ بغیر بغیرتی سلام والی سیٹی پہ لگا گئی تھی سیٹی پہ وہ یہودی دی سیٹی ان دا سمجھی انگریزی باندھر عالم وہ ہوتا ہے مسلمان وہ ہوتا ہے جو انگریزوں کی سیٹی پر نہیں محمد اربو کے اشاروں پہ چلے ذرا بول چال صبح آنل رہا ہے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 دونوں زندگی کی خوشیوں کا لڈی بھنگڑا خطک, ناچ اور ہو جمالو کی شکل میں ادار کرتے ہیں ایر رانجھا مردا صاحبہ سونی بیوال اور سبسی پن لوگ کیا داستان نظم کی صورت میں اور دلکش سرو میں گائی جاتی ہیں یہ مفتی بندہ نے لڈی ہے جمالو پاؤ لڈی ہے مفتی جمالو قسم خدا دی کر چشتی دا بھی کر کے نو کسے دا ڈر خطرہ نہیں پہلو جانا عبادت میں اسلے پیچوانو جاننا تھلے والے پیچھو جاننا سونے کی مہربانی جنا جنا یہ رل کے نبی ہو تباہ اندر جب تک فقیر دی جان رہے گی نبی امت کی چوکی داری کردہ ہی رہے گا سکول جیسے یہ مدرسے لکھا سمے باہر حضرت حضرت لوگ نبی کی وراثت تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں لوگ اٹھے دکان بند مسجد ویخیا وڈی کوئی شہ نہیں آخر فرمایا ہو نبی دا علم کیا سکھایا جانا جیسا نہیں فرمائی ساری وراثت دسی خیرت سا ورست غیرت جی سام دے بول بےغیر بن گئی آ کے لوگا مفتی قوم نے جی مسلا تو دسیا اس آخر تسی ادو پر لڈی پاؤ یہ دو میں پانا لے جما لو پاؤ لو ہے جمالو پھر مسلا کی پوچھنا مسئلہ جلد جو کچھ ہو رہا بغیر ناچ گانے انہیں آخنا ہے پاکستان کا سکافی بتر بھی پاکستان کا سکافی بتر ہے ہماری کتاب کا دوسرا مضمون ہے تمہیں شرمیا تیرا چھوٹا پر بات تین جرت گرت مرض جناب مرض ہے مر جاتا مردن کچھ نہیں یہ فلسفہ مردوں قوم ہی کو دیکھیے مردہ ہے میں اگلے دن بعد بیٹھا گل کی تھی تو بندہ پیا کے مولی صاحب لیڈیز بیٹھی ہیں ذرا ہوش کے بات کریں میں تو مرد بیٹھا توجہ نہیں ہوگی اللہ میں اقبال بولے وہ آندہ شیخ صاحب بھی تو پردے کے کوئی حامی نہیں مفت میں کالج کے لڑکے ان سے بدھن ہو گئے میں کل آپ نے فرما دیا یہ ساف صاف پردا آخر سے ہو جب مرد ہی زن ہو گیا کالج کے منڈے کیوں گی نہ مریلی گاہ واگوں یہ پردے کی گل کیوں کرنے وہ آدمی بے وقوفا ہوں دے تو مرد نہیں رہے توجر ہی فرمائی مردی نہیں رہے پردے کا پردا کرا دو سات نہیں پیر وارے شاہ بولیا پیر بار شاہری سب پیا تو اٹھ گئی جہان تو میرا مردا سو گئی دے گی لن بتری دلر بنے کتنا ہے ہم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 कुटी चवे नवाज भी शरीफ शबाद भी शरीफ बाबरा भी शरीफ तमी ने तो दसो खुदा के बंदे आप ठीकरिया ठोली भरी बैठे मोतियां की झोली रोड़ी बैठी نہ ناشکری دی اخیرے کرنا شکر رابدہ سے کر دے امریکہ برطانیہ کیوں وجہ کی وجہ سلے ہوئے کہ تعلیم کفر دی کارون علا نظریہ انگریزہ میں چاہیا ہے انہیں اپنی تعلیم نال ساڈیج منتقل کیتا ہے قوم آج اوہی سوچ رکھ دیئے کہ ہمیں جو کچھ مل رہا ہے یہ سمسینس کا کمال ہے نہ رب فضل جن نعمت دتی ان دشمن جی جس نعمت دتی ان سجڑا دشمن بن کے دشمن بنتے دے یار نہ بنتے جی اسا رب سونے دا فضل سمجھتے اصا سمجھی بچے کارونا گویا بنگری او ربو کارون آگو زمین آخنا جتھے دنیا اپنے سن لو میری پتر اجتمان دی مہاج واسطے پتر نوکری ملازمت مل جاوے وہ بھی حرام دی وہ بھی حرام دی نظام دی نوکری حرام کیوں کیوں نوکری مل جائے میرے کو لکھال ہے جی کھیپ ہوں تیار ہو رہی نا یہ لگ نہیں سکتی لکھ لسمیا سولہ وار دنیا نویں سرو بنیے تیرے ود ود کد آئے ود ود شکل آڑے ود ود پیسے والے ود ود محل والے ود واقعے کد کجی کجی جنہ آجاز نقل ان فرما جب او میں ڈگیا پہ معلوم ہو رب سونے کنڈ کی ٹکر لیے نا رب نپیا ان سولہ بارہ دنیا بن کے اسی طرح پورا لگ شکرا نہ بن اپنی اولاد نکول بچا کٹا گھر بن لینا اولاد نو گھر بن انتظار کر نبی کرایا پلٹنی دنیا اینج ہونی ہے بچنا اونے میں جڑا محمد الدین نو جب ہماری کھڑا ہو پیا میں کسمیا پیا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 جو کھاتے پیتے خوشحال لوگ ہوتے ہیں سب کی طرف اپنے آم بھیجتے ہیں اپنے حکم بھیجتے ہیں فاسا کوتی ہا کھاتے پیتے ہم لوگ پھر بن کر فس کو فجور کرتے ہیں ہمارے ہر بات کو پیٹ پیچھے پھینک دیتے ہیں ہر کال ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے کہ ہم بغیر بتانے کے کسی کو عزاب نہیں دیتے ہم اپنے بتانے والے بھیج دیتے ہیں کب مرنا پھر ہم ہستی سے دیتے ہیں خیر قسم خدا بھی کر کے آنا نہ کوئی سجادہ دا دربار تو جتے جاؤ کو خدا بھی منی تونی بیٹھے نے چوبی گھنٹے انگریز ہے نچتا ٹی وی مرید نے نہ دربار کوئی بچے پلندر اقبال بولے تو آدھا میں کم بے اللہ کہہ سکتے تھے جو رخ سب ہے اکبال اکبالا تیرے بولن تو سر کم بے اذن اللہ سکتے تھے جو رخصت ہوئے مار کے او حکم نار او خان میں مجاور رہ گئے یا جا رہا سا منڈی دین تقریر سے ایک میرے ایڈے ٹو پڑا بھٹ میں آ جناب آپ کا کیا کاروبار ہے آدھا سا دربار ہے <تصحر> موڑی کمال کا مجھے شیر یاد آیا ہو کی تجارت کر کے کیا مل جائے سنم پتھر کے آ جو پتھر سنم بدر بارہ دے پہ ایمان پیر ہتھیاں اپنے تصویریں اترا اترا کے ویچتا پیا پیران کسی دربار اٹک سلے چاہیے اٹک سلے چاہتے دربار سے بالکل نہ میں کہا بڑا, بڑا حیران کریما قوموں دش زندگی لینا اج موت تکو سامنے آیا کھڑا امرن صاحب اور اوے پہ آ دے ایک خاص دا خلیفا کی کریے جے جی موت دا خون نہ آئے بندے نہیں آؤں گے میں کیا جی آخو جی بندے کٹھے کرنے لاک موت کٹھے خواہ گے آؤٹ منہ نہ مرادہ توجہ نہیں کرنا نہ شکری اخیر قسم خدا دی جنہ بندہ روے انٹ میں تر تر گھنٹے روزانہ چار چار گھنٹے بولنا ہال سارے کونا لگتا ہے بھی ہالے تک پاؤڑی دکان اوڑیاں قوم چڑھ گئی ہے مینو لگتا ہے پہلی تک دکڑ تر چار گھنٹے بولن تو بعد دعا کر سدکا مدی نے دار د دا. رب وہدہ حولا شریف مولا سانو اپنا شکر گزار بنیادی شیتانی عقیدت خلاف میں کہ کھوتے چڑو سی لیکن کوتے دل تو نہیں ایک سائنس کا استعمال ہے ایک عقیدت عقیدت دنیا نہ حرام ہے مسلمان کی عقیدت تو صرف رب رسول سے ہوتی ہے کرمپور میں کچھ ایک سکول اللہ اقبال کے فنکشن نے مسلمان بچوں کو ہندوؤں کے پیش کیا شریف طور پر کیا حکم ہے کرمپور چ ہندو روپئے پیش کیا مسلمانوں کے نو ہندو کی کبلا وہ روپ ایک ڈرامہ بنایا ہے نا ہاں جتنے سچی مچی روپ انگریز میں سارا روپ یہودیت یہودی ہے فکرو عمل میں انگریز تیار ہوں گے آخر ستویری کتاب ہمارے سکولوں سے نقل ہندوستانی ہوگی لیکن فکر و عمل میں یہودی تیار ہوگی اج وہ نہیں ایمان نال دس پہ واڑی کے سڑک تو بہاڑی کے روڈ تو بش بش گزرے کسی کے پیو نڑک چڑھن کی اجازت ہونی ہے سچی بولی खोता भी प्यो नहीं चढ़त ना पी जे ताली मोहम्मद रबी की होंगी तो बुश दे गाटे चित्र बनता आता मैंरे वास्ते सड़क साफ करा जो मेरी जन्नत तेरे पारा थले توجہ نہیں فرمائی باقی کنج مسئلہ دس دینا سامنے شراب شریعت مستفا ایمان کی کتاب ہے اس لکھا اس کے حساب مزاق طور تے کفر اپنایا سو کافر ہو جائے بہن ارادہ نہ بھی ہو مزاق جن کافر شکل سورا سارا کچھ بنا کے جی ڈرامے کرتے ہیں کوئی بن رجیت سنگھ کوئی بنتا فلانا دے فلانا ہندو دے فلانا انگریز سب کافران. کون کافر آپ موجودہ دور کے تمام علوم جو سکول اور مدارت میں پڑھائے جاتے ہیں ان کے خلاف ہیں تو مہربان عوام کا علم کہاں سے حاصل کریں ہوں علم نو نہ رو امان نو رو سد صدقے جا گل ہے ساری رات ہیر ہیرج لگا سویرے کو پوچھتا کٹی گھنٹے لا کلا ہال پوچھنے آ کے کریے کی علم کہاں سے حاصل کرو علم رو مسلمان دی جان ایمان سے بنی کڑی ہے کافی بم مارو یا جان دیو یا ایمان دیو پیو اچھا ایمان بچائیے کہ پہلے علم بچائی لئیے علموں بغیر جنت مل جانی ہے بغیر سارا کچھ نے دہ دس گھنٹے پہ باہ ام کے دیکھ کے ظلم گیا برتن سونے کٹی ایمان نام تالیم ساری کو فٹ وہ قرآن جو خدا کا فرمایا یا تب تک دوں بتا نہ تم من دوں لا یا لو ایمان والو اپنوں کے سوا غیروں کو رازدار مت بناؤ ورنہ تمہارے تباہی بربادی میں وہ کسر نہیں چھوڑیں گے لائے میں فرماد حضرت فاروق کے آزم سرکار نسے آن کے عرض کی حضور جناب فلانا عیسائیے بڑا اچھا لکھتا ہے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 سوچ سوچ کے پی برکت ہوئی دس لاکھ ہدیش یاد ہو گئی استاد ہوئے سکول والا اج دا تو میں دسا منڈے آپ لما پائی کر لودرا ولیج ماسٹر آ چشتی چی جلدی چکا آوے خدا کوئی والے دے بھی آئے جنوب آسان بچے آدھے چشتی اتھے تکلیف کر کے سارا کچھ رہا میں آخیا میں گل سو جنوب پڑھایا نہ قوم جاڈے تو میں کھو لوا گا وہ تھوڑا بھی ہو سکی قوم کا بھی ہو سکتا آتا وہ کھے میں پڑھا دے تو نہیں کہنے آتا کٹتے ہیں میںرا پڑیا نہ تیر ہی نہ کسی تجربائی تیرہ پڑیا نہ کسی ہوئی جی سو گا تیرا بھی بن جائے گا قوم کا بھی بن جائے گا ترے پڑے لگتے پائے نے اتنے میں کیا اگریز ن تو سلوٹ مار دے مسلمان ویکن سے بوٹ مار دار دوٹ کے نہیں کینے، اے بیٹھے بڑے سر پہ بڑے سر ساڈے لاہور داگا انجینئر یونیورسٹی کا اتنا بڑھیا فیل کیا پروفیسر تھوڑا آتہ نے رات رات والا پاؤڈر نہیں ہوتا وال سفا پاؤڈر لے کے پانی کی ٹینکی پا میرے پروفیسر گئے ناوا نا پانی پایا تو انج نکلے جرارے پاکستان ہوں سر تو شہر ہی بننے میں سب مب یورپ ہے میں لے گی تبلیغ میں کیا اتنے کا قانون اگر کسی باپ نے اپنی بیٹی زنا فتکاری تو منع کیا دو سال اندر ہوں پورے یورپ دا قانون ہے باپ دو سال بیٹی برائی تو روک پہنچ پٹی جیتے ابا دو سال اندر ہوں من تبلیک کرنے اجازت ہے رپیے کھان جا رہا وا نگیا تبلیغ کا جماعت ٹکر گئی جانے میں تبلیق کرتے ہیں جی سارے بسترے چکو میں ضرور چکا گا ضرور بسترے چکا گا پر تبلیق جی میں آوں گا میں تبلیغ دمانہ ہوں ان شہ پہنچاؤں کلمہ نماز اٹھی کڑی ہے گلیاں بازار ہر پاسے گھر نہ شرم آیا نہ گیرتی مان کوئی شہری رن دیتی ہے ادھر میں جناب جی تعلیم دے خلاف تو تبلیغ کر بسترا تیرا میں چکا گا بس میں سا جو, دی جو تبلیغ وہ بزرگ کر گیا سچ وہ بزرگ کر نے واہ واہ آگ سب تنظیب المدار اس کی امتحان دینا گمرائی اور کفر حالانکہ اس کی بنیاد ہمارے اسلاپ نے رکھی جی بھی رکھی ہونے سے توبہ باہ دے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 پی رہیے کہڑا مسلمان نہیں آتے گا کوفر پے گا سبینے ہو کے نہیں کھانا پینا سانک میں لاہور کے اندر تکریف کر چکیا ان پر تو فرض ہے یا میں نے ایمیا شاخ یا میں غوشیات ساڑھے تین گھنٹے بولے میں سارے پروفیسر دیکھا نہ کہ جی میری گل گلت اٹھ کے میرے کو کرو سارے مدرس بیٹھے سن اگلے دن ملتان میں گیا ہدایت القران کا مدرسے آیا میرے گل ہوئی تلاف کیوںجیم دے وجوہات وجوہات بیان کی کل میں دوبارہ پڑھا میں کسمی پیان نہ میں ایک وجہ بیان کیتے. اٹھ وجوہات میں بیان کیت لکھیاں پہ میرے کو اٹھ وجوہات بیان کی جب پہلی وجہ بیان کی فوراً آخری یار ایمان تو مکیا پیا جس مدرسے بہ کے گل کیتی سی اس مدرسے فیضان رسول ہے خونی برج میں گواہ پیش کر دینا اٹھ وجوہات میں بیان کی دیا پہلا پہلی وجہ یہ کہ نظالما نے انگریز دی یہودی لانتی پڑھائی دران ہدیش نے مساوی کی برابر کیا اور اپنے تنظیم المدارس تے ہر جناب مطلب کتاب چتے لکھا ہوا مصاوی تعلیم مساوی مساوی بلکہ ملتان میں اگلے دن گزر رہا کندھے لکھا گڑا سی مدارس کی اسناد کو ہر سطح پر مساوی کیا گیا دی سنعت برابر ہو گئی افسوس قرآن تعینات جی جس, جس قرآن تو حسین دعا کر اللہ واہدہ اللہ شریف سانو نبی جوڑے مبارک بد شکر گزار بندہ بناو آخر پہلا کھو سلام دل سمجھ سے برآ ہے مگر یوں کہ راجے ودو سلام مصفا جانے رنگ تیلا کو سلام شمائے بز میں دائت پیلا کھو سلام سلام صدقے آلے رسول یہ سلام آج قبول ضروری نام سنیے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 اور ان کے علاوہ استاد قربا شہنشاہ خطابت حضرت علامہ کاری محمد شاہد خان طاہر صاحب جو کہ چکڑالا اور بائی یا رب سونے آجور دے مافی محمد سلیم صاحب تمام خاندان نو ہدایت دے دشمنان اسلام نو فرما. دین حق دا بول بالا سنو زندہ قوم بنایا یا مولا سنو قوم بنا یا اللہ سڈے اندر اسلاف والے روف عطا فرما اصلاح فامت الروه الله تعالى